یہ اس کے عذاب کی ہم نے تو شیطان نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا کہ انسان کو گمراہ کروں گا جیسے میرا بس چل سکا۔ اب اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو اس واقعے کو مکمل کرتے ہوئے ان کا ذکر فرماتا ہے و یا ادم اس کن انت اور کہا اللہ تعالی نے آدم کو کہ آدم اس کن رہو انت تم کہ تم رہو و زوجك اور تیری بیوی جنت یہ جنت کون سی ہے کہ وہی جنت ہے کہ جس کا قرآن کری میں بار بار ذکر آتا ہے جو مومنوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور جنت ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی جنت سے مخاطب کیا ہے ہمیں ایک ہی جنت کا ذکر کیا ہے کہ جو مومنوں کا آخرت کا ٹھکانہ ہے تو اور ہم اسی جنت کو جانتے ہیں ہم اسی جنت کو جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کا ٹھکانہ رکھا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور جنت نہیں ہے اور قرآن کریم کا اصل اصول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خطاب فرماتے ہیں ان کی طرف سے کوئی حکم خطاب آتا ہے تو وہی خطاب ہوتا ہے کہ جس کو لوگ سمجھتے ہوں یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف سے اگر کسی چیز کا حکم آتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو وہی بات ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے جو ان کی عقل سے بالا ہے رہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیتا تو اس لیے اصل یہی ہے کہ اگر قرآن سنت میں کس طرح کی چیز کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کچھ اور ہے اور ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ جو انسان کی عقل سے باہر ہوں تو وہ حقیقت میں مانا غلط ہے مانا کہ غلط ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اسی چیز سے مخاطب ہوتا ہے جو ان کو سمجھانے والی ہے اور صرف اللّہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اصل یہی ہے کہ آدمی کسی سے مخاطب ہو تو اس کے ذہن کے مطابق کہ وہ کس چیز کو یعنی لے سکتا ہے کس چیز کو سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق سے مخاطب ہو حضرت علی نے فرمایا کہ حد سننا تھا کہ لوگوں سے اگر تم نے بات کرنی ہے اعلیٰ قدر عقور تو جس طرح ان کی عقلیں ہیں جس حد تک ان کی سوچے فکرے ہیں اس حد تک ان سے, ان سے بات کرو اتولی دن آئیوں کہ جب اللہ اور رسول کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جٹلایا جائے کیا مطلب کہ باوقات آدمی بات ایسی کر دیتا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتار ہوتی ہے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو لوگ پھر کیا کہیں گے کہ یہ بات تو غلط ہے حالانکہ بات صحیح ہوگی لیکن صرف چونکہ ان کے سمجھ سے بالاتار ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل یہی ہے کہ کوئی بھی کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو مخاطب سے اسی انداز سے بات کی جائے جو وہ سمجھ سکتا ہو جو اس کے سمجھ سے بالاتار ہو وہ بات اس کو کہنا بیوقوفی ہے اگر ہم انسانوں میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجھ سے ایسی بات کریں جو میں سمجھ نہیں سکتا یا تو مجھے سمجھائیں بات تو پھر ہے تو ورنہ وہ بےوقوفی کی بات ہے تو پھر جہانوں کر اب جو ہے ہمیں کیسے ایسی چیزیں کے بیان کرتا ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکتی ہوں تو اس لیے اسی جنت کا ذکر ہے جو ہم جانتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں رہنے کا حکم دیا تو مائل اے آدم رہو تم اور تیری بیوی الجنا جنت میں من منہ سیما یہاں پر اس طرح سے کھلا کھاؤ فراغت سے کھاؤ جتنا چاہو کھاؤ یہاں پر صرف یہ ہے کہ جہاں سے چاہو کھاؤ وہاں پر رغدن دن منہائی سوشیت دونوں ہے کہ کھلا فراغت سے کھاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ کہ جنت میں جاؤ اور جنت کی جو نیمتے ہیں جس انداز سے ہیں وہ جتنا بھی کھانا چاہتے ہو کھاؤ اور جہاں سے جانا کھانا چاہتے ہو کھاؤ لیکن کیا ہے ولا تک رباح ہی اور اس درخت کے قریب نہ جانا اب وہ درخت کیا ہے قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر نہیں آیا کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ وہ درخت کیا تھا اس کے بارے میں اسرائیلی روایتیں ہیں اسرائیلی روایتوں کا مانا کہ وہ باتیں خبریں جوارا سے نقل کی جاتی ہے کیونکہ یہودی نسرانی ہے وہ اسرائیلی ہیں یعنی اسرائیل السلام کے اولاد ہے تو جو کتابیں ان کی کتابوں سے جو خبریں لی جاتی ہیں یا ان سے جو باتیں لی جاتی ہیں ان کو اسرائیلی باتیں کہتے ہیں اور اسرائیلی باتیں جو ہیں یعنی کہ ان کی خبریں جو ہیں تو انجیل ان کی ہوں یا لوگوں کی یہودی رسارہ کی ہوں ان کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم ہے اس کی تین چیزیں ہیں اگر تو وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے تو پھر ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو پھر کوئی کہ اس کا رد کیا جائے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن بعض اوقات نہ تو چیز قرآن کے خلاف ہے اور نہ ہی اس کے موافق ہونے کا معنی ہے کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی چیز آئی بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو قرآن میں اس طرح کی چیز کا کوئی ذکر نہیں آیا اور نہ ہی قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے اصول واد یعنی عقیدہ توحید کے بارے میں اس طرح کی چیزوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہم اس طرح کی اسرائیلی باتیں جو ہے جس کو اسرائیلیات کا نام دیا جاتا ہے اسرائیلیات یعنی بڑی عیسائیل کےودارہ کی خبریں تو جو نہ تو قرآن کے خلاف ہوں اور نہ ہی قرآن کے مطابق ہوں یعنی ایک الگ سے نئی کوئی چیز ہے کوئی تفصیلات ایسی ہیں جس کو قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے تو کیا ہم اس وقت ان کی خبریں لے گئے باتیں مانیں گے نہیں مانے گئے اللہ کے اسی طرح کی خبروں کے بارے میں فمایا ہے بری اسرائیل کی کہ حد عن بنی اسرائیل والا حرج کہ بری اسرائیل کے اگر ان کی باتوں کو تمہیں بیان کرنا ہو تو کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں لیکن لا تو ہوں ولا تو کہ نہ تو ان کو سچ مانو اور نہ ان کو جٹلاؤ ایک خبر ہے سچی وہ ہو سکتی جھوٹی ہو سکتی ہے ایک واقعہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہمیں ہی دیا گیا ہے یہود و نصارہ کے ان کی کتابوں اس کی باتیں یا ان کی اپنی طرف سے جبات دین کے طور پر کہی جاتی ہیں تو ان کا یہ قیدہ کلیہ ہے اگر تو قرآن کے مطابق ہیں تو ہمارے پاس قرآن اس کی ضرورت نہیں قرآن کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے اس کی اس کو رد کرے گے اور اگر ایسی تفصیل ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف بھی نہیں ہے اور اس میں قرآن و حدیث میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے تو ہم اس کو لے بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں تو تو بات کر رہے تھے اس درخت کے بارے میں کہ کون سا درخت ہے اس میں لوگوں کی اپنے اپنے مختلف آرائیاں کیا سراہیاں اور کیا ان کے باتیں بھی یہ اس کے قرآن و سنت میں کہیں بھی دلیل نہیں آئی کہ کون سا درخت تھا اور اگر کہیں اس کا فائدہ ہوتا اس درخت کے ذکر کرنے تک کا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بیان کر دیتا اور یہ بھی تفسیر میں ایک بہت اہم قیدا کلیہ ہے تفسیر کا ایک بہت اہم اہم قیدا کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی بندوں کو ضرورت ہے اس کو بیان کر دیا ہے اور جس چیز کے بندوں کو ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا جان بوجھ کر چھوڑا ہے کیونکہ بندوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے اب اصل یہاں پر اس واقعے کے اصل مقصد پیچھے کیا ہے امتحان ایک امتحان ہے اب وہ امتحان اللہ نے کون سے درخت کے ذریعے لیا ہے اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں مقصد امتحان ہے صرف تو اس لیے یعنی کہ قرآن و سنت میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جن کی تفصیلات نہیں آتی ہمارا بھی حق نہیں ہمیں بھی لائق نہیں ہم ان کی تفصیلات میں جائیں اس میں نہ جانے کی دو بجے ایک تو چونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے کیونکہ یہ سابقہ وہ خبریں ہیں جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہیں. اس وقت جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا جب ان کو جنت میں ڈالا گیا اس وقت ہم میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا اور کوئی بھی تاریخ نہیں لکھ رہا تھا کہ آدم جنت میں کیسے گئے تھے ایک اور سی جنت میں گئے تھے کس پھل پھلوں کا منا کیا گیا تھا تو یعنی ہمارے پاس صرف دو ہی مستر ہیں جہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ خبر کیا تھی کیا ہے وہ یا قران یا لیکن بی اسلام کی سنت اب قران میں نہیں حدیث میں نہیں پھر پھر ہمیں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہاں بری کے واقعات ہیں اس میں ممکن ہے سچ ممکن ہے جھوٹ ہو یعنی اپ نے ہمیں جو فارمولا اس میں دیا ہے کہ نہ جو قران حدیث کے خلاف ان کی باتیں نہیں قران کے نہ موافق مخالف ہیں ان کے کی لیے کیا ہے نہ ان کو سچ مانو نہ ان کو جھوٹو مانو ممکن سچ ہوگی ممکن جھوٹی ہوگی تو کہنے کا مقصد اور یہ صرف یہاں پر نہیں بلکہ پوری قرآن کے تفسیر کا رول ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو تفصیل کو اس کے ذکر نہیں کی اس کا مانا کہ اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس کو نہیں بیان کیا اسابق کاف کا اللہ نے واقعہ بیان کیا تو اس کے پہلی بات تو ان کی تعداد میں لوگوں کا اختلاف اللہ نے ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پانچ, پانچ وہ تھے چھٹا ان کا کتا تھا سات وہ تھے آٹھواں کتا تھا چار تھے پانچواں اس طرح کے مختلف اب اللہ نے کہ لوگ سارے اپنے اپنے اپنے وہ تکے لگا رہے ہیں مقصد جو تھا اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا تھا مقصد ان کی تعداد گننا نہیں تھا سمجھے نا اصحاب کاف کی تعداد کیا تھی وہ گننا نہیں تھا مقصد اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا تھا اچھا ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا اللہ نے کتے کا ذکر کر دیا اب کتا کیا اس کے بھی کوئی فضیلت ہے اس کا بھی کوئی مقام ہے کیونکہ صحاب کاف کے ساتھ تھا وہ جنت میں جائے گا جس طرح ہمارے بے لوگ اس کے بیسوں پڑے ہوتے ہیں کیا صحاب کاف کو کتا بھی جنت میں جائے گا یعنی یہ ہے ان لوگوں کی دلیلیں جو بیچارے بے ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں اور بلکہ بتی ہوتے ہیں اللہ سورسور طالب عرآن میں کیا فرمایا کہ قرآن کریم کی اکثر وایتیں وہ ہے جو صاف ٹھوس واضح ہیں اللہ نے امتحان کے طور پر کچھ آیتوں کو خود ہی مشتبہ متشابے رکھا ہے اس لیے کہ ٹیڑے لوگوں کو دیکھنے کے لیے محمد علی نفی قلوب فیت باہم اللہ میں کہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کے ٹوبے پڑتے ہیں کہ کا کتے کا رنگ کیا تھا وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا تو ایسی فالتو تو باتیں کہ تم اس چیز کے مکلف ہو تمہیں سوال ہوگا قیامت کے دن کے کتے کا رنگ کیا تھا یا اس کا رنگ معلوم کر کے دنیا کے اندر تمہیں بہت بڑا فائدہ مل جائے گا تو یہ ہے جاہل لوگوں کی دلیلیں اور آپ دیکھیں گے اکثر کہ بتتی قسم کے لوگ اس طرح کی چیزوں کے ٹو میں پڑے ہوتے ہیں اس طرح کی بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں تو قرآن, قرآن و سنت ان چیزوں سے بالا تا رہے و سنت کی مقصد جو ہے وہ کتوں کے رنگ بتانا نہیں ہے وہ کس سے کہانیاں سنانا نہیں ہے اگر کوئی چیز بیان کی گئی ہے تو اس میں جو عبرت ہے وہ بیان کرنا ہے تو یہاں پر بھی بات کر رہے تھے کہ اگر اس درخت کے ذکر کرنے میں کوئی فائدہ ہوتا کہ بھی فراد درخت تھا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو خود بیان کر دیتا تو جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو اس کا مانا کہ ہمیں اس کو جاننے کا فائدہ کو نہیں وہ کوئی بھی ہوگا اور صحیح یہی ہے کہ جنت کے درختوں میں سے کوئی ایک درخت تھا اور مقصد اس سے منع کرنے کا کیا تھا صرف امتحان محض امتحان صرف اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اصل نظام جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے امتحان اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں بندوں پر حلال کرتا ہے کہ یہ چیز کھاؤ استعمال کرو انہی چیزوں میں سے ایک چیز انہی کی طرح کی ہوگی اس کو کہہ دیا کہ اس کو نہیں کھانا اب کہنے والا کہتا ہے ابھی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے بنی سیل کے لیے مچھلی حلال تھی وہ جو اپنے کیا اس کا نا اتوار سے لے کر جمعے کے دن تک جب چاہیں پکڑے حلال ہے اسی سمندر اسی پانی کی مچھلی ہفتے کے دن ان کے اوپر حرام کر دی ہفتے کے دن ان پر حرام کر دی اسی پانی اسی سمندر کی مچھلی وہی مچھلیاں ہیں جو پورا ہفتہ ان کو پکڑنے کی اجازت ہے لیکن ہفتے کے دن اسے صرف حرام کر دی کس لیے امتحان کے طور پر تو یہ صرف میں مہد اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں تو یہاں پہ صرف امتحان تھا اس لیے اس رخت کے پیچھے پڑنا کیا کیا تھا اس کی ضرورت نہیں ہم کو تو اللہ مات ولا تقرب احادرا کہ دو دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اور قریب نہ جانے کا لفظ اس بات کے مانا دیتا ہے کہ کس قدر سختی سے منع کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز یہ کہتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اس چیز کے قریب نہ جانا ولا تقربہ کے قریب نہ جاؤ تو اس کا مانا کیا ہے کہ سختی سے منع کیا گیا ہے. کہ اس رستے پر نہ چلو جو تم کو وہاں پہ پہنچا دیں فتقون امین ابوالعالمین اگر تم اس کے قریب جاؤ گے یعنی اس کا پھل کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے ظلم <coughs> کس پر ہوگا اپنی جان پر کیونکہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے وہ کس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کو مستحق بناتا ہے اور یہ ظلم ہے جان پر <coughs> اللہ ماتح ہے وس الحمطان فوس وسا پس وصا پیدا کیا بس وص کیا چیز ہوتی ہے ایسی چیز کا خیال جو حقیقت نہ ہو یعنی غیر حقیقی چیز غلط چیزوں کے خیالات اس کو غلط خیالات کہتے ہیں برے خیالات تو بس پیدا کیا ان دونوں کے لیے شیطان نے کس لیے لیوب دیا لہما ما ویانہ ماں لیب دیا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے بدائے ظاہر ہونا یوب دیا ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے ما جو ووریا انہما جو ان دونوں سے چھپایا گیا تھا <تصفح> کیا چھپایا ہوا تھا من آتی ہی ان کی شرمگاہیں کہ تاکہ ان کی جو گاہیں چھپائی چھپی ہوئی تھی تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے اور حالانکہ کام اس سے بڑا ہے یعنی کہ دونوں کو شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا کہ وہ پھل کھا لے اور پھل کھانے کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جنت سے نکلیں گے کام اس سے بڑا ہے لیکن یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جو جہاں سے وہ شروع ہونا تھا شروع کہاں سے ہوا وہ اس چیز سے کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا جسے منع کیا گیا تھا پھل کھانے کے ساتھ ہی ان کے کپڑے اتر گئے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی تو اصل چیز یہاں سے شروع ہوئی باقی اس کے بعد ان کو جنت سے بھی نکالا گیا وہ سارا کچھ ہوا جو لیکن چونکہ یہاں سے شروع ہوا اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا تو میں فرسوس پر شیطان نے پیدا کیا ان کے لیے لوگ لہما تاکہ دونوں کے لیے ظاہر کر دے معوریا جو چھپایا گیا تھا انہما ان سے من منسوما ان دونوں کی شرمگاہیں گاہ اور کہا ان کو اچھا یہاں سے پہلے اس جمرے پر تھوڑا بات کرنا ایک ضرورت ہے <coughs> کہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو ان سے چھپایا گیا تھا ان کی شرمگاہوں میں سے اس سے معلوم کیا ہوا کہ اصل ستر کا حق ہے کہ اس کو ڈھانکا جائے ستر کا حق یہی ہے کہ اس کو ڈھانکا جائے ستر کا برہنا ہونا سطر کا کھلنا جو ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے تو چنانچہ آج کے اس دور میں بعض لوگ جو جانوروں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح رہنے کے لیے ان کے مطالبے ہیں کہ ننگ دڑھنگ رہنا سمجھے یہ چیزیں اور یعنی کی دعوت جو ہے یہ اس فطرت کے خلاف ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے جس اس فطرت کے خلاف جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا اور واقعی جیسے ہی پھل کھایا گیا مزید آ رہا ہے کہ انہوں نے جب پھل کھایا تو کس انداز سے ان کو شرم ان کی ننگی ہوئی اور کس انداز سے ان کو اس بات کا احساس ہوا ان کو شرمندگی ہوئی اور کس انداز سے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنے کا انتظام کرنا شروع کیا تو یہ انسانی فطرت ہے انسانی فطرت ہے, انسانی فطرت ہے اپنے صطر کو ڈھاپنا اور صطر کو کھولا چھوڑنا انسانی فطرت کے خلاف ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے وہ جانوروں کی فطرت ہے وہ انسان کی نہیں ہے وہ جانور کی فطرت ہے کہ جو آج بعض قطر کی یافتہ کو پڑھے لکھے لوگ جن کو سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں تو علامات ہے کہ شیطان نے ان کو اور صرف وسفا نہیں ڈالا یہاں پر بلکہ ان کو آگے قسمیں کھا کے ان کو اچھا خاصا دھوکہ دیا ہے وسوا سا تب ہوتا ہے نا کہ جو صرف دل میں ڈالا ہاں دل میں بھی ڈالا لیکن دل میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کو دھوکہ دیا آگے آ رہا ہے وقال اور کہا شیتان نے ماں نہا ما کما نہیں نہا کما تم دونوں کو منع کیا رب کما تمہارے رب نے انہا رہ اس درخت سے شیتا نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس رخت سے اس لیے منع کیا ہے اللہ انتقون مالکین کہ یا تو تم اس کو کھا کر فشتے بن جاؤ گے او تک من الخال دین یا پھر تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے یعنی شیتان نے کیا دھوکا دیا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے اس پھل کو کھانے کے بعد یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے اور دیکھیے کہ شیطان جب دھوکے ڈال دیتا ہے انسان کو انسان کیسے جو ہے بیوقوف ہو جاتا ہے پہلی بات تو اب بہتر یہاں پر کون ہے آدم بہتر ہے فرشتے بہتر ہیں آدم بہتر ہے اس کو اللہ نے سجدہ کروا دیا فرشتوں سے یہ چیز ظاہر کر دی بتا دی کہ تو بہتر ہے فشتے سے کم تر لیکن پھر بھی جب دھوکہ دیا تو تو پشتا بن جائے گا اس کو کھاؤ گے تو فشتہ بن جاؤ گے حالانکہ دکھا چکا اللہ تعالیٰ کہ فشتوں کا مقام تجھ سے کم ہے تو سے بہتر ہے اچھا دوسری چیز او اوتکون من خالدین یا تم دونوں ہمیشہ رہو گے جنت میں اب اللہ تعالی کیا جنت میں کو داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم نے ایک ہفتے کے بعد یہاں سے نکلنا ہے یا ایک مہینے کے بعد تم کو یہاں سے نکلنا ہے یا تم کو جنت میں جانا ہے لیکن عارضی طور پر جانا ہے کوئی اس طرح کی بات ہے اللہ رفما مح... یا آدم اسکول انتظل جننا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جا کے جنت میں رہو <coughs> بغیر کسی لمٹ کے <coughs> بغیر کسی وقت کی تعین کے کتنا کتنا رہنا ہے تو اصل یہی کہ اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے جنت میں اور رہیں گے لیکن شیطان جب دھوکہ ڈالا کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے حالانکہ اللہ نے جب رہنے کا حکم دیا تو ہمیشہ رہنے کا حکم دیا تھا لیکن بات ہی کر رہا ہوں کہ دیکھیے جس طرح کے شیطان کے شیطان نے آدم کو بہکا دیا ان چیزوں سے جو آدم دیکھ چکے تھے جانتے تھے اس کے اولاد کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے کہ جانتے بوجھتے ایک چیز کو سمجھتے ہوئے پھر بھی شیطان کے دھوکے میں آ کر انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے یہاں پر جانتے بوجھتے دیکھ بھی چکے آدم کہ میرا مرتبہ مقام فرشتوں سے بہتر ہے تو مجھے فشتہ بننے کی کیا ضرورت اور جب اللہ نے مجھے جنت میں رہنے کا حکم دے دیا تو اس کے بعد میں ہمیشہ رہنے کے لیے دیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے تو لیکن جب آدمی اپنی عقل کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور کسی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ نتیجہ ہوتا ہے اپنی عقل کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے چلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس طرح کی بے کرتا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی وقاص ما کمال مقاصمہ دونوں کو قسمیں دی <تصفح> اللہ کی قسم کھا کھا کہ کے کہا ان لک مالم انا آل کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں میں تمہاری بڑی خیر خواہ چاہتا ہوں اور خیر کا انداز یہ ہے کہ میں تمہارے تم سے پہلے سے یہاں پر ہوں یہاں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہوں یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ میں تجربہ کار ہوں ہاں جی تو لوگ تجربہ کار کو اس کی باتیں زیادہ سنتے ہیں نا تو مجھے ان چینوں کا تیربہ ہے تو میری بات مانو کسمے کھا کھا کے اور کسم کھا کسمے دینے کی وجہ سے زیادہ آدم کو دھوکا ہوا کہ قسم دے رہا ہے اللہ کی اب ان کے, ان کے تصور میں نہیں تھا کہ کو اللہ کی جھوٹی بھی کسم کھا سکتا ہے آدم علیہ السلام کے تصور میں نہیں تھا کہ اللہ تعالی کی کوئی جھوٹی بھی کسم کھا سکتا ہے تو ابھی اللہ کی کسمیں دے رہا ہے اللہ کی کسمیں کھا رہا ہے تو اس کے مطلب واقع سچا ہوگا تو اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے من خادا آنا بلّہ خدا آنا کہ جو ہمیں اللہ تعالی کے نام سے دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے غلام ہوتے اور بعض اوقات کو غلام کیا کرتا بڑا اپنے آپ کو نمازی متقی پرہیزگار بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے اس کو آزاد کر دیتے غلام کو آزاد کر دیتے جب دیکھتے کہ بڑا نماز کا پابند ہے بڑی چیز کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تم کو دھوکا دیتے ہیں صرف آزاد ہونے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں سارے اس سر کے کام کرتے تاکہ تم ان کو آزاد کر دو بعد میں دیکھو کیا کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ منخد آنا لہ خدا آنا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام سے دھوکا دیتا ہے دین کے نام سے کوئی بات نہیں اگر ہم دھوکا بھی کھا لیں تو مشکل نہیں ہے یعنی وہ اللہ کی خاطر ہے تو یہاں بھی شیطان نے اللہ کی قسمیں میں کھا کر ان کو دھوکہ دیا کہ قسمیں کھا کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں ان کما اللہ سین کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور یہ لفظ ہمیں یہاں پر بھی تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے کہ وہ خیر خواہ جو شیطان نے کی تھی ابلیس نے کی تھی وہ اس کے ایجنٹ بھی آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے ایجنٹوں کے بھی آج آج یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں ہم تمہاری ترقی چاہتے ہیں ہم تمہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں تمہیں جو ہے زمانے سے ان یعنی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں ملک کو جو ہے امیر بنانا چاہتے ہیں تو اس اس طرح کے ناموں سے لوگوں کو دھوکے تو جو شیطان کا خیر کا انداز تھا وہی وہ شیطان کے ایجنٹوں کی خیر کا انداز چلا آ رہا ہے لیکن ہمارا حال وہی ہے جو ہمارے بابا جی کا تھا جس طرح وہ دھوکا کھا رہے ہیں کھا کے ہم بھی وہ شیتان کے ایجنٹوں سے دھوکے کھا رہے ہیں کہ یہ بڑے ہمارے خیر خواہ ہماری ترقی چاہتے ہیں, ہمیں, بڑا اوپر اٹھانا چاہتے ہیں, ہمیں امیر بنانا چاہتے ہیں تو جو بابا جی نے دھوکا کھایا وہ ہم بھی اسی پر چل رہے فد اللہ ہم ہے کہ دونوں کو شیتان نے بہکا دیا ویسے تو دللہ کے مانی کو نیچے کرنا کسی چیز کو اوپر سے نیچے لانا. تو یہاں مراد پھسلا دینا بہکا دینا دونوں کو شیطان نے دھوکہ دے کر دونوں کو پسلا دیا دونوں کو اصل مقام سے نیچے لے آئے اگر لفتی مانا بھی لے ذاق فلم پس جب دونوں نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا بدت لہما سعود بدت ظاہر ہوگی لہما ان دونوں کے لیے سعودما دونوں کی شرم ہیں اور تفقہ یک صفا نے جن تفیکہ کی مانی شروع ہوئے شروع ہوئے یک ان کو ڈھانکنا اور اصل یکسفا یک صف ہوتا ہے کسی چیز کو نہیں چپکانا ہی صرف نہیں اس کو جو سینا جوتے کو سلائی کرنا اس کو کیا کہتے ہیں خصف انعل کہ جوتے کی سلائی تو اللہ عالم یہاں پر بعض علما نے کہا ہے کہ جب وہ کپڑے جو اللہ نے ان کو پہنا رکھے تھے جنت کے وہ اتر گئے اب جو ہے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈاکنی کے لیے کیا, کیا؟ یک صفا نے علیہما میں مارا جنہ جنت کے پتے یعنی <coughs> دو درختوں کے پتے اب وہ پتے کس چیز کے تھے تفسیر میں آتا ہے کہ زیتون کے تھے جو بھی تھے تو جنت کے درختوں کے پتے انہوں نے اب ان کو یعنی کہ ظاہر بات کیسے اسے اپنے آپ کو ڈھکے گے تو لازمن اس کو ایک سینے کی شکل میں کسی چیز کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پرونا اور اس دوسرے کے ساتھ کرنا تاکہ جو ہے پتے جسم پر باقی رہ سکے اٹکے رہیں تو یہ مانا اس کا تفقاط شروع کیا انہوں نے یک صفاری علی اپنی شرم گاہوں پر اس میں ڈھانکنا ممبارکل جننا جنت کے پتوں میں سے تو جب شیتان نے دھوکہ دیا تو پھل کھا لیا اب یہاں پر بعد آپ تفصیلوں میں دیکھے کہ وہ سیل رہتے لمبی چوڑی واقعات کے پہلے آدم آدم کے ساتھ شیتان لگا رہا آدم کو جب اس پر دور نہ چلا تو پھر جا کے ہوا کے اس کے اس کے پیچھے پڑا تو پھل کھا لے بڑا اس کا فائدہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا سمجھے نا تو اس کو بہکایا لیکن کہنے کا مقصد یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں آتا اللہ نے یہاں پر کیا دونوں نے پھل چکھ لیا قرآن یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہمیں کوئی تفصیلات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہوا نے چکا پہلے چکھا تھا کہ آدم میں پہلے چکھا تھا کیا کیا تھا قرآن نے بتا دیا کہ دونوں نے پھل چکھا تھا اور بعد ختم تو جب پھلوں نے چکھ لیا اس کے ساتھ ہی ان کی شرم گاہیں ننگی ہوگی جسم ان کے برہنہ ہو گئے اب یہ ہم یہاں پر دیکھیں انسانی فطرت کیا ہے کہ انہیں حالانکہ دونوں ہی آدم اور ہوا جنت میں اور کوئی ہے ان کے علاوہ اگر تیسرا ہے تو ان کا دشمن شیطان ہے اور کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسانی فطرت کیا ہے کہ ان کو پھر بھی برہنا رہنا گوارا نہ تھا ننگے رہنا ان کو گوارا نہ تھا تو مامی وارقل جننا کہ جنت کے پتوں کے سے جنت کے باغوں کے پتوں سے جو ہے انہوں نے اپنے اپنی, اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنا شروع کیا بناداهما ربوھما اور ان دونوں کو आवाज دی نادا کے معنی مرادی کرنا आवाज دینا دونوں کو आवाज دی ربوھما ان دونوں کے رب نے الم انھکما عن تلک المشجره کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور یہاں پر با صحابہ سے ایک روایت اتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ پھل یعنی کہ کھا لیا اور برہنہ ہو گئے اب وہ اس قدر شرمندہ ہوئے کہ بھاگ اٹھے یعنی کہ کہیں چھپے اس طرح کی چیز کریں تو چنانچہ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا ساٹھ ہاتھ ساٹھ ہاتھ ان کا قد تو جب بھاگنے لگے تو ایک درخت کے اندر ان کے وہ سر پھنس گیا تو اب درخت سے نکلنا چاہتے ہیں تو درخت ان کو چھوڑتا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے شرم آتی ہے کہ میں کس طرح یعنی کہ ایسی حالت میں تمہارے سامنے کیسا ہوں کیسے ہوں کیسے رہوں تو یہ ہے انسان کی فطرت یہ انسان کی فطرت تو فمات اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو پکارا علم ان علم کیا نہیں ان تم دونوں کو میں نے منع کیا تھا ان تل کما اس رخ سے کہ اس کا پھل نہیں کھانا وا اک اور تم سے کہا تھا ان نشوا ادب کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کہ جس نے دشمنی کا اعلان پہلے سے کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر لحاظ سے اس کو گمراہ کروں گا تو اس کی اس شیتان کی دشمنی تمہارے ساتھ اس انداز کی ہے تو تمہارا ایک کھلا دشمن ہے تم پھر بھی اس کے کیسے بہکاوے میں آگے کیسے تم کو دھوکہ دے دیا اس نے پھر تو کالا رب نمنان فسنا اب دیکھیے آدم علیہ السلام کی مٹی کی جو فطرت ہے وہ کیا تھی شیطان کے شیطان کے جو آگ آگ کا جو عنصر اس نے کیا کیا تھا فوراً نافرمانی بھی کی نافرمانی کر کے غلط حجتیں بھی پیش کی اور غلط حجتیں پیش کرنے کے بعد پھر بھی پھر بھی اکڑ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے مجھے ڈھیل دے کہ اس میں اس کو گمراہ کروں لیکن انسان کی جو مٹی کی مزاج ہے وہ کیا ہے کہ غلطی ہوگی اور غلطی کا احساس ہوگا احساس ہونے کے بعد اعتراف اعتراف ہے اعلیٰ ربنا ظلمنا انفسنا دونوں نے کہا آدم اور ربنا رب ارب ہمارے غلم انفسنا اور یہ ربنا رب کے لفظ جو ہے ہم کو کیا مانا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے پکارنا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی جس میں اور لس التجا بھی کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے ہمارا کو دوسرا نہیں ہے تو اے ہمارے پرور گا تو ہی ہمارا رب ہے ظلم اعتراف یہاں پر کیا ہے اعتراف نے ظلم کیا انفوسا اپنی جانوں پر یعنی تیری نافرمانی کر کے اس پھل کو کھا کر جس سے تو نے منع کیا تھا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اعتراف پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے ربانہ کے لفظ سے اللہ کو پکارنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آجزی کا ادار اور پھر اپنے گنا کا اعتراف اور پھر کیا ہے وہ الم لنا اتر ہمنا اپنی بے بسی کا اعتراف کہ ہم تیرے سامنے کس قدر بے بس ہیں اللہ کے سامنے ہم کس طرح بے بس ہیں وہ الم لنا اتر ہمنا اگر تو ہماری بخشش نہیں کرتا ہم پر رحم نہیں کرتا لن من الخاسرین تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی تیری بخشش رحمت ہی ہے کہ جس سے ہم بچ جائیں کہ جس سے ہماری فلاں کامیابی ہو جائے اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ہمارا خسارہ, خسارہ کیا ہوگا ہاں خسارہ اللہ کے عذاب ہے اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ پکڑ بہت زیادہ سے زیادہ جتنی بھی چاہے کر سکتا ہے تو اس میں کس بات کا یعنی کہ دعا جو ہے اگرچہ چند الفاظ ہے لیکن دعا سمجھنے کی ہے کہ اس دعا کے اندر کیا کیا ہم کو ملتا ہے پہلے تو ربنا لفظ اللہ کے سامنے آجی کا ادھار اللہ کی عزمت کا بیان اللہ کو عظیم جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے آجز اور پھر اپنے اپنے گنا کا اعتراف ظلم انفسنا ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اس بات کا بیان کہ واقعی ہی ہم نے جو کیا ہے غلطی کی ہے اور اصل توبہ کا انداز یہی ہے توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے کہ اپنے گنا پر شرمندگی کا شرمندہ ہونا شرمندگی کا احساس ہونا اور احساس ہو کہ میں نے واقعی جو کیا غلط کیا ہے ایک آدمی توبہ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کی نہیں توبہ کس چیز کی بھی اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کیا ہے آپ سے جو ہوا ہے اس پر آپ کو شرمندگی ہو ندامت ہو اور احساس ہو کہ آپ نے غلط چیز کی ہے نہیں کرنا چاہیے تھی یہاں پر وہ اس چیز کا احساس کہ ظلم انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اپنی اپنے گناہ کا احساس غلطی کا احساس وہ علم تک پھر پھر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کہ ہم تیرے سامنے کس قدر بے بس ہیں کہ اگر تو ہی ہمارے ہم پر رحم کرتا ہے ہماری بخشش کرتا ہے تو ہم یعنی ہمارا معاملہ چلے گا کو کامیابی ہوگی فلاح ہوگی ورنہ اس کے بغیر ہماری کچھ نہیں تو یہ ہے اصل توبہ کا انداز تو اللہ ماتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی دونوں نے آدم اور ہوا نے کہ اے اللہ ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہماری بخشش نہیں کرتا ہم پر رحم نہیں کرتا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اس میں اس بات کا بھی بیان کہ اللہ تعالی کی پکڑ کر ڈر اللہ کا ڈر اللہ کی پکڑ کا ڈر اور خوف تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت میں صحیح رستے پر لگاتی ہیں, اچھا یہاں پر یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. سورت میں اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا اللہ؟ وہاں پر؟ آدم مربی ہی کلیمات کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اس, ان کلمات سے ان توبہ کی تو اللہ نے ان پر توبہ کر دی اچھا اب وہاں پر آپ پڑھیں گے بعض تفسیروں میں بعض مولویوں کی کسے کہانیاں کہ وہ کلمات کیا تھے ہاں وہ کلمات یہ تھے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر دیکھا کیا لکھا ہوا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کلمہ کیا ہے یہ محمد کون ہے تو فشتوں نے بچایا بتایا کہ یہ اللہ کا ایک نبی ہے اس کے, اس کے تم وسیلے واسطے سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی ہاں جی تو وہاں پر یہ کس کہانی آپ کو ملے گی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کلمات سیکھے وہ یہ کلمات تھے کہ وہ عرش پر جو ہے کلما لکھا ہوا تھا آپ کا نام لکھا ہوا تھا تو آپ کے نام کے وسیلے واسطے سے دعا کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی معافی ہو گئی یہاں قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کلمات سیکھے یہ کلمات تھے کالا ر بات وہی ہم پہلے کر چکے ہیں جب انسان عقل ٹیڑی ہوتی ہے پہلے سے اپنے آپ کو ایک خاص چیز پر چلایا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز اس کو وہی نظر آتی ہے قرآن کی یاد نظر نہیں آئی ان بشرکوں کو ان کو ان گمراہ لوگوں کو ان قرآن کی یاد نظر نہیں آئی کہ اللہ نے جو کلمات سکھائے تھے وہ کیا تھے قرآن خود کہہ رہا ہے یہ کلمات تھے یہ دعا تھی لیکن ان کو وہ جھوٹ وہ اپنے حدیث کے نام سے اس کو پیش کرتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا نا وہ حدیث کے نام سے پیش کی جاتی ہے, ہے تو وہ جھوٹ سارا اللہ کی کے اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منصوب کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں یا اگر تو صحیح ہے تو اللہ کے ربیع صلی اللہ کا کلام ہے اور آپ کی بات ہے وہ سارا آنکھوں پر اور صحیح ہونے کے بھی مختلف درجے ہیں بالکل کا صحیح ہوتی ہے بالکاہ تھوڑے صحیح ہے لیکن تھوڑے کم درجے کی اور اگر ضعیف ہے ضعیف ہونے کا مانا کہ آپ سے ثابت نہیں ہے آپ کی طرف منسوب تو ہے لیکن آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے آپ سے اس کی نسبت ثابت نہیں ہے تو تب بھی اس کو ہم حدیث کو کہہ سکتے ہیں لیکن بتانا ہوگا کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے لیکن ایک اور کیٹیگری کیا ہے جس کو کہتے ہیں من گھڑت من کیا ہوتی ہے کہ کسی کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے کسی بے ایمان نے جھوٹ گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر دیا اور ایسی چیزیں پائی گئی ہیں تو یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا ان کو ارش پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا یہ کیا وہ, وہ جھوٹ کسی ایمان نے گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کیا ہوا ہے ورنہ اس وہ حدیث کے نام سے اس کو حدیث کا نام دینا ہی غلط ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف اس, اس کی نسپتی یہ نہیں کہ ثابت نہیں بلکہ ویسے جھوٹ سرہ سر تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے اور آدم علیہ السلام جو اللہ سے کلمات سیکھے وہ یہ تھے یہ دعا تھی کہ جو اللہ نے ان کو سکھائی اور یہ دعا انہوں نے کی اور اللہ نے ان کی دعا کے کرنے پر جو ہے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ان کی مفرت کی ان کے بخشا آگے مایا کالہ بیتو باد مل کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اتر جاؤ یہ بیتو اتر جاؤ کہاں سے اتر جاؤ اس میں دو چیزیں ہیں قرآن کریم میں وہاں پر بھی سور بقرہ میں کیا تھا وہاں پر دو دفعہ آتا ہے یہ کا تو ایک یہ جنت سے نکلنے کا اور دوسرا یہ آسمان سے اترنے کا ایک جنت سے نکلنے کا اور دوسرا آسمان سے اترنے کا اور حقیقت میں یہ گناہ جو اللہ عالم علیہ السلام سے ہوا غلطی جو اللہ کے نافرمانی جو اللہ کی ہو گئی اس کی سزائیں کس کس انداز سے ہے سب سے پہلے تو سطر کھل گیا لباس اتر گیا اگلا مرحلہ کیا تھا کہ جنت سے نکال دیا گیا تیسرا سٹیپ کیا تھا کہ ان کو آسمان سے اتار دیا گیا آسمان سے اتار دیا گیا اور آسمان سے اتارنے کے ساتھ ہی جنت کی جو نعمتیں تھیں بغیر کسی طرح کی محنت کے مشقت کے ہر چیز ان کو تیار مل رہی تھی پکے ہوئے پھل اور ہر چیز وہ ساری چیزیں ان سے چھوٹ گئی زمین پر اتار دیا کہ جاؤ زمین میں جا کر کام کرو محنت کرو کھیتی اگاؤ کھیتی کو اگا کر پھر اس کی, اس کی جب کھیتی پکتی ہے پکلے کے بعد اس کو لاؤ اس کو پیسو اس کو خوا, پھر اس کو کھاؤ یعنی یہ سائیں تھوڑی سی نہیں ایک لمبی سناؤں کا سلسلہ ہے تو ای اہبیتو کا ایک لفظ اے, ایک معنی جنت سے نکل لے کا ہے اور دوسرا جو اہبیتو کا لفظ آتا ہے کہ آسمان سے اترنا جا کہ اللہ نے نہ کہ صرف جنت میں نہیں رہنے دیا بلکہ آسمانوں پر بھی نہیں رہنے دیا آسمانوں سے بھی زمین پر اتار دیا اب اتارے کہاں پر اترے کہاں پر ہاں جی کیا خیال ہے ہاں وہ بھی مختلف روایتیں ہیں کہ کہتے ہیں ہندوستان میں آدم علیہ السلام کو اتارا تھا اور ہوا کو کہاں اتارا تھا جدہ میں ہندوستان آدم علیہ السلام سری لنکے وہ آدم علیہ السلام سری لنکا اترے تھے ہاں تو خیر یہ بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ عالم ہو سکتا ہے لیکن قرآن و سنت میں اس کو ذکر نہیں کہ آدم کہاں ہوتے تھے ہوتی تھی اور کتنے سال تک وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے تھے پھر سمجھا نا ہاں <laughs> جی آرفات ملاقات, ملاقات ہوئی لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اسرائیلی روایتیں ہیں اور اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جس ہم آپ کو بتایا ہے کہ وہ یعنی کہ بعض اوقات تو قرآن سنت کے خلاف ہوتی ہیں عقیدے کوئی ایسی غلط چیز ہوتی ہے جو پتہ چلتا ہے کہ صحیح نہیں ہے اور بعض اوقات صرف تفصیلات ہوتی ہیں کہہ سکتے ہیں ابھی صحیح ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں غلط ہے اللہ علیہ اس یاد تو لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے صرف ان کو اتار دیا زمین پر اور اتارنے کے ساتھ کیا فرمایا کالہ بم اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے کون شیطان اور انسان شیطان اور انسان تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے پہلے بھی شیطان کی دشمنی کا اعلان ان کو اتارتے ہوئے پھر دشمنی کی وارننگ پھر اس کی یاد دہانی کہ جا رہے ہو زمین پر اور یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو بادن ادو ایک دوسرے کے دشمن بالکم فی الدین رن اور تمہارے لیے زمین میں مستقر یعنی ٹہرنا ہوگا اور فائدہ حاصل کرنا ہوگا ایک وقت تک وہ وقت کون سا ہے <coughs> قیامت تک اگر پوری انسانیت کے اعتبار سے پوری انسانیت کے اعتبار سے قیامت تک ہے اور ہر انسان کے لحاظ سے اس کی موت تک ہے اگر علماء نے قیامت کا ذکر کیا ہے کیونکہ موت کے بعد بھی آدمی زمین کے اندر ہی ہے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا اگلیات کا ذکر ہے. تفصیل آ رہی ہے تو کہنے کے مقصد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آدم کو نازم کیا زمین پر اور ساتھ کیا کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو تو ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو ایک دوسرے کے دشمن اور زمین میں تم کو ٹھہرنا ہوگا اور فائدہ حاصل ہونا ہوگا متا کا لفظ جو ہے اس کا معنی فائدہ لیکن وہ فائدہ جو وقتی ہو تھوڑے وقت کے لیے ہو متا ایسے فائدے کو نہیں کہتے جو مستقل ہو دیر پا ہو متا ہوتا ہے کہ جو وقتی تھوڑے وقت کے لیے فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا فرمایا کہ اس میں تمہارا ٹھہرنا ہے اور اس سے تم کو ایک حد تک فائدہ بھی ہوگا اور کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اس کو لذت ملتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو تم کو اس دنیا کے اندر ٹھہرنا ہے اور فائدہ بھی حاصل کرنا ہے لیکن الہین ایک وقت تک ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن انسان ہے کہ وہ دنیا میں آ کے وہ صرف ٹھہرنے اور فائدہ حاصل کرنے تک اس, اس کو سمجھ گیا اور الہین کو چھوڑ دیا سمجھے نا مستقر و متا ان کو سمجھ لیا کہ ہم دنیا میں آنا ہے یہاں پر رہنا ہے یہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہے لیکن آگے جو الہین کا لفظ اس کو چھوڑ دیا کہ ایک وقت تک ہے وہ ایک وقت تک ہے وہ اس کو بلا دیا کہ وقت تک ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے یہیں دل لگا کے بیٹھ گیا تو یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے دنیا ایک وقت تک کے لیے ہے اس کا فائدہ بھی تھوڑا ہے جیسے بتایا نا کہ متا لفظ فائدہ کے لیے لیکن وہ فائدہ جو تھوڑے وقت کے لیے ہو تو فائدہ بھی تھوڑا ہو تھوڑے وقت کے لیے اور وہ بھی ایک لمٹ یعنی ایک حد تک آ لفی حا کہا اللہ تعالیٰ کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے یعنی آدم کو تو آسمان سے بھیج دیا باقی ان کے اولاد یہیں پر پیدا ہوگی افیح حا اور یہیں تم فوت ہو گے مرو گے تم کو موت آئے گی زمین پر اور اسی زمین میں تم جاؤ گے بمنحا تخراجون اور پھر قیامت کے دن تم کو اسی زمین سے نکالا جائے گا تو یعنی مقصد کیا ہے کہ جس زمین پر تم جا رہے ہو ایک وقت تک کے لیے یہ زمین ہی تمہاری لیے ہر چیز رہے گی اسی میں تم کو رہنا بسنا ہے اسی میں تمہاری رودی کے ذریعے مار میں ذکر ہو چکا ہے اور پھر قیامت کے دن اس اسی زمین سے تم ہم کو تم کو نکال لیں گے صورتحال محنہ نے اس چیز کو بیان کیا منہا خالق نہ کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے بنایا ہے مٹی سے بنایا نا تو تم کو ہم نے اسی زمین سے بنایا ہے و فی اور پھر مرنے کے بعد اسی زمین میں تم کو ڈال دیں گے اسی مٹی میں تم کو ملا دیں گے امن ہاں نخریج ہکم تارتن اور پھر جب ہمیں تم کو زندہ کرنا ہوگا اسی زمین سے تم کو پھر سے ہم نکال لیں گے تو یہ آدم کا سارا واقعہ کہ ان کو جو ہے اللہ نے زمین پر بھیجا شیطان بھی ساتھ بھیج دیا اور دوسرے ایک دوسرے کے دشمن دشم بنا دشم کر اور ساتھ بتا دیا کہ زمین پر تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے رہنا ہے اور اس کے بعد تم کو یعنی اپنے اصل گھر کی طرف جانا ہے اب یہاں پر دیکھیے اس واقعے کا جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ کیا ہے شیخ ابن وسلم رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی ایک غلطی کی نا صرف وہ پھل کھا لیا جسے اللہ نے منع کیا کوئی زیادہ غلطیاں نہیں کی صرف ایک اللہ کی نافرمانی کی ایک غلطی کی تو اس کی سزائیں کتنی ملی سطر کھل گیا کپڑے اتر گیا جنت کے جنت کی نعمتیں چھوٹ گئیں جنت سے نکال دیا گیا آسمان سے بھی اتار دیا گیا یہ ساری اتنی بڑی سزائیں صرف ایک غلطی کی تو جنت میں رہتا ہوا آدم اگر ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکل سکتا ہے تو ہم دن رات غلطیاں نافرمانیاں گناہ کر کے اس جنت میں جانے کے امیدوار بیٹھے ہوں بات سمجھ نہیں آئی کہ آدم نے صرف ایک غلطی کی جنت میں رہتے ہوئے وہاں سے نکل آئے حالانکہ آدمی فرض کریں میں اگر مثال دینا چاہوں ایک آدمی بحرین میں رہتا ہے اس نے یہاں کے کسی قانون کی مخالفت کر دی کوئی خلاف ورزی کر لی تو بابوات ٹھیک ہے اس کو چھوٹی موٹی سزا دے کے چھوڑ دو کو فائن کر دو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ٹرمینیٹ نہ کرو یہاں سے نکالو نہیں ہاں نکالنے کا معاملہ کب ہوتا ہے کہ جب آدمی کو ہی بہت بڑا جرم کرتا ہے قانون کی بہت بڑی مخالفت کرتا ہے پھر نکالنے کا ہوتا ہے پھر اس کو نکالو بھی یہاں پر یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے نا تو آدمی جہاں پر رہ رہا ہو وہاں سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مشکل سے مراد یعنی پھر بھی اس کے لیے کوئی رہنے کے چانس ہوتے ہیں پھر چلو چھوڑ دو معاف کر دو کوئی چھوٹی موٹی سزا اور دے دو یعنی کہ آدمی جہاں پر رہ رہا ہو پھر بھی اس کے کوئی وہاں پر رہنے کے چانس مل, مل, نکل سکتے ہیں لیکن ایک آدمی ابھی بحرین میں آیا نہیں اس نے پہلے سے ہی کوئی اس ملک کے خلاف کو پہلے سے اس نے معاملہ کیا ہوا ہے تو کیا آئے گا یہاں پر اس کو انٹرنی ویزا ملے گا یہاں تو یہاں پر دیکھیے کہ آدم نے ایک غلطی نافرمانی کی اس کی وجہ سے جنت میں رہتے ہوئے ان کو نکال دیا گیا اور ہم جنت سے نکلے ہوئے جنت سے باہر اور دن رات اس طرح کی بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر نافرمانیاں کر رہے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے تو حقیقت میں یہ واقعہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بڑا ہی غفور الرحیم ہے اس کی بخشش نفرت بہت وسیع ہے وہاں پر یہ آدم کے ساتھ اس کی سزائیں بھی آپ کے سامنے ہیں آدم کو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی طرف سے اس میں روح ڈالی فشتوں کو سجدہ کروایا اس کو اتنے بڑے بڑے انعامات دیے ان کو اپنی طرف سے خود نام سکھایا علم سکھایا اتنا دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا لاڈلا اتنا چہتا آدم اس کے باوجود ایک اللہ کی نافرمانی اس کو اس پر اتنی اس کو سزائیں مل گئی تو ہم جو دن رات نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارا حال ہاں کیا ہے تو یہ حقیقی حقیقت میں یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بخش اگر وسیع ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے سارا کچھ ہے تو اس کی پکڑ بھی اس کی سزائیں بھی اسی قدر ہے جو ہم کو نظر آتی ہیں